پلا مشویم دہی ون ون پیسملہ ویم ملكم وَإِن مِلْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا نظر اس لیمین پیحا کسی و عملہ اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے کا ناری کا حتمم یا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ جو ہو کر رہے گا نذی نت پھر ہم بچا لیں گے بچا گزاریں گے ان لوگوں کو جن کے اندر تفواہ پرہیز ہوئی ہوئی پھر ہم متقی پرہیزگاروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو اس جہنم سے سلامتی سے لے گزاریں گے وہ نظر ن پیحا جیسی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 حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ان کو بھی جہنم پر سے گزرنا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے قسم کے انداز میں یہ جو لفظ ہے نا حت من مقضی اس کا معنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا ہے قسمن واجبا یعنی یہ تیرے رب پر واجب قسم ہے ہوا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں یہ مجھ پر قسم ہے کہ میں نے تم میں سے ہر ایک کو توزہ کے اوپر سے گزارنا ضرور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گزرنے کا مرحلہ آئے گا نا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 اور پھر اس انداز میں کہ انما بی واحدا ان ماں دو کمبا متنا وا الا ماں باہب کمبن جنہ عذاب شدید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 پرانے مجید ہے سورہ سبا کا آخری رقو ہے اللہ اللہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ ایک نصیحت کرتا ہوں کیا نصیحت ہے اللہ اللہ واسطے کر کے یہ منت ہی ہے نا اللہ یہ سماجت ہی ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں ترلہ ہی ہے نا ان کا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 ع تم گلا شداد لاسون اللہ ہمارا ما, ما اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو یعنی مجھے ماننے والو کلمہ پڑھنے والو ایمان کا دعویٰ رکھنے والو او بچاؤ بچاؤ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 وہ لوگ جنہوں نے ہمارے حکموں کو جٹلا دیا ان کو ان کی اس نافرمانی پر عذاب پہنچ کر رہے گا العذاب ان کو عذاب لگے گا ماکان یہ جو وہ نافرمانی کر رہے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی اس پر عذاب آئے گا اگلی بات لكم خزائن اللہ خزائے اے نبی کہہ دو ان لوگوں کو کہ لوگوں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیبا اور, اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان تبایو آئی میں تو بس میری طرف جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں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 الٹا شیطان نے یہ ذہن بنوا دیا ہے کہ یہ تو جی کافروں کے بارے میں اتری تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آئےت سورہ تحریم کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ائیو اللہ دینا آ اے ایمان والو بچاؤ بچاؤ کس چیز کو بچاؤ فرمایا ان کو اپنی جانوں کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ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 کہ سب سے پہلے میں بچوں دوزب سے جہاں دوزب سے میں بچوں میرے بیٹے بھی بچ جائیں میری بیٹیاں بھی بچ جائیں اولاد کو فکر ہو کہ میرے ماں باپ بچ جائیں یہ فکر ہو دوست احباب بچ جائیں کس سے بچ جائیں ناراض دوزب کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو وہ دوزب کی آگ کیا ہے فرمایا مکو دو دو کی آگ کا ایندھن اللہ رب العزت نے لوگوں اور پتھروں کو بنایا ہے انسان ہے انسان ایندھن اس کا اور پتھر ہوں گے ایندھن اس کا اور جو فرشتے اس پر نگران اللہ نے مقرر کیے ہیں پر میں علیہ ملا تم گلا تم شدہ جو فرشتے اس جہنم پر مقرر ہیں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 یا یہ ہے کہ جہنمی مل کے کہیں کہ چلو ان فرشتوں کو ہٹاؤ ایک طرف ہم نکل جائیں دو سے اللہ نے فرمایا شداد بڑے ہی سخت کو والے ہیں ایک فرشتہ ہی مان نہیں اور پھر, اور پھر, اور پھر یہ پھر پھر ہے کہ کوئی لے دے کے مسئلہ ہو جائے گا فرما اللہ یاسون اللہ ما ہوم اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے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 سو so, ایمان والوں کو بھی جہنم پر سے گزرنا ہے یہ فکر ہونی چاہیے کہ جنت یوں جن ہی, ہی نہیں مل جائے, جائے گا جنت میں جانے کے لیے راستے میں جہنم پڑتا ہے اللہ کہتے ہیں کانبی کا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو میں نے پہلے معنی بتلایا نا اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود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 پھر روزہ آئے گا اللہ اسے بھی کہے گا تو بھی بہت بہتر ایک طرف ہو جا آج زکوٰۃ جہاد اسی طرح سے سارے یہ اعمال آئیں گے اللہ کہے گا ایک طرف ہو جا تو میں آخر میں کلما لا الہ الا اللہ یہ ان اسلام کہے گا ان اسلام یہ اللہ میں اسلام آ گیا اسلام آ گیا یہ ہے اصل اسلام اسلام کیا ہے عقیدہ توحید اور سالت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 اللہ کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیوں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدیانت لوگ خیانتیں کرنے والے آپ نے کس انداز میں فرمایا میرے امتیوں میرے امتیوں ذرا خیال کرنا جب جہنم پر سے گزرنا ہوگا نا او کما کال علیہ السلام تمہارا نبی نبی تمہارا یعنی میں بھی وہاں کھڑا ہوں گا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 میں دیکھنا میرے امتو کہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا وہاں وہاں یہ تحقیق ہوگی یہ امانت کی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہوگی اور فرمایا پھر نبی سلم نے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ منل مفلس کس کو سمجھتے ہو غریب آدمی صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی غریب آدمی ملا در ہمار جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو کھانے کو کچھ نہ وہی غریب ہے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 یا ائو اللہ ددینہ سورہ انفال ہے یا ائو حلین آ لا تخونوا اللہ والرسول و والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا تالم والمام والو کم مولاد فتنا ون ان اللہ اندو اجر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 بڑے بڑے نوازی اسی میں گئے حالانکہ معاملہ بالکل اس کے اُلٹ ہے معاملہ بالکل پہلے میرے بھائی میرے اور آپ پر اللہ کا حق ہے اللہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا حق ہے اور اگر اللہ کے حق میں گیا تو کیا اللہ کے حق میں وہ حدیث ہے نا ایک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 اللہ اور آپ اللہ کے رسول ہی جانے مجھے کیا پتا بتلاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ا عبدوہ ولا یشرکو به شیئا کہ بندے صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ یہ اللہ کا حق ہے یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے اور فرمایا پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب بندے صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں پھر البندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان اپنے بندوں کو بخش معاف معاوضہ دے وہ سب سے پہلا حق اللہ کا اس لیے اللہ نے کہا یا دینا آ مانو اے ایمان والو لا خون اللہ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 جس کا میں اپ ہر روز نماز میں اقرار کرتے ہیں ایا کا نہ اللہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ شروع میں اخر میں کہا تاحیات لللہ والسلاوات و الطیبات اللہ ہر طرح کی مالی بدنی زبانی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے امانت کا پاس کرنے کی خیانت سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری جب چیکنگ ہو تختیش ہو تو ہم پاس ہو جائیں اور جہنم کے اوپر سے اللہ کرے سلامتی سے گزر جائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یدل فلا حادی لہ واشهدو اللہ إِلَّ اللہ علی اللہ اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهديه هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله النار صل على محمد اہل ہی ہی کما صلی تعالیٰ ان کا حمید وبارک محمد ہی وزلیاتی کمابارک على علی ابراہیم انق حمید مجید وبارک اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا و مرد المسلمین اللہم اقذ حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعزالجهاد والمجاہدین اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہهُا من اراد بالجهاد د والمجااه دی نسوم ورد ہو بِ نفسي وَُدَّ قي داهُ فِي نحريه وجل تَدب رهُ تدبراعَلَ الللههُ إنّا ن جال في نوحودهم ونا عُذو بِ کامو اللہم امجی اخواننا المسجونین اللہم اتی بہم آمنین اللہم احفظہم بما تحفظ به عبادک الصالحین اللہ اللہ ان الدعوات